بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل اسلام کے نام ایک پیغام جو بندہ بھی اللہ پر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ کسی یہودی کو نہ کسی عیسائی کو ان کے مدھوی تہوار پر نہ ہی مبارک دے نہ ہی اس میں شرکت کرے اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی تحفہ اس مناسبت کی نسبت سے آئے اسے قبول کرے اور نہ ہی ان کو خود تحفہ دے نہ ہی ان کو کوئی کارڈ بھیجے کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالی کی مخلوق کو اللہ کی ذاتی جز قرار دیتی ہیں عیسائی جناب عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں حالانکہ عیسیٰ اللہ کے بندی اور اس کے رسول ہیں علیہ السلاۃ السلام 25 دسمبر کو عیسائی جناب عیسیٰ کے پیدائش کا دن مناتے ہیں آپ لوگ اگر ان عیسائیوں سے پوچھیں کہ پچیس دسمبر کو تم لوگ کس کی پیدائش کا دن مناتی ہو تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ کے بندے اس کے رسول کی پیدائش کا دن مناتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے کا ابن اللہ کی پیدائش کا دن مناتی ہیں جسے وہ اپنی زبان میں کرسمس کہتے ہیں معاذ اللہ تعالی دوستو جو لوگ بھی ان کے اس کفریہ فعل میں ان کی معاونت کرتی ہیں انہیں مبارکباد دیتی ہیں ان کے اس کفریہ تہوار میں شریک ہوتے ہیں انہیں تحفے بھیجتے ہیں ان کی طرف سے آئے ہوئے تحفے قبول کرتے ہیں کیے کھینی اماریاں ام سمجھ کر کھاتے ہیں یہ لوگ جان لیں کہ یہ لوگ ان کے اس کفریہ فعل میں بالکل متعامن ہیں اور یہ ہی اس میں شریک ہیں اللہ رب ذو الجلال ارشاد فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کا گالی دینا میرے لیے اولاد قرار دینا ہے حالانکہ میں وہ ہوں جو تنہا ہوں نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھے کسی نے جنا ہے اور قرآن مجید میں اللہ جل وعلا نے ارشاد ہوں اللہ احد اے پیارے رسول آپ اعلان کر دیجئے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے تنہا ہے وہ اپنی ذات میں تنہا ہے اپنی ربوبیت میں تنہا ہے تمام تصرفات میں تنہا ہے اپنی عبادات میں تنہا ہے اور اپنی اسما و صفات میں تنہا ہے تقدس وتعلی اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے اللہ صفت سمد سے متصف ہے تقدس وت نہ وہ بیوی کا نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ اولاد کا نہ نیند کا نہ اونگ کا محتاج ہے کیونکہ وہ اسمدھ ہے تقدس وت اعلیٰ لمید و تعالی. نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے اور نہ ہی لوگ مخلوقات کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یا ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے اس فعل میں شریک ہوتے ہیں یعنی و سارا کے ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور ان کا یہ فعل ان کا یہ فعل رب کو گالی دینے کے مترادف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کا یہ فعل اس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہے تو کے لیے غیرت ختم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آج میں کہتے ہوئے دکھ محسوس کر رہا ہوں اور کہتے ہوئے مجھے بالکل تردد بھی نہیں ہو رہا کہ ہم سے وہ پرندہ اچھا تھا جس کے دل میں رب کی توحید کی غیرت تھی جب اس پرندے نے ایک قوم کو اور ان کی ملکہ کو دیکھا کہ وہ رب جلال کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں تو اس نے نبی علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر تعجب کا اظہار کیا کہ میں نے ایسی قوم دیکھی ہے یس جو دون من دون اللہ وہ لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کے دل میں توحید کی غیرت کتنی قوی تھی کہ اسے غیرت آئی کہ یہ قوم اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ ان کا خالق ہے جس نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں آج ہماری توحیدی غیرت کہاں ہے ایمانی اسلامی غیرت کہاں ہے کہ ہم توحید کے لیے جرہ سے بھی غیرت اپنے دلوں میں نہیں رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اپنے آفس میں اپنے کاروبار میں ڈیوٹیوں پر نسرانیوں کو یہودیوں کو مبارکباد دے رہے ہیں ہیپی کرسمس ہیپی کرسمس کیک کھا رہے ہیں کیوں کیونکہ دلوں میں تو کے لیے خیرت مر چکی ہے اللہ تعالی تمام اہل اسلام کو صحیح عطا آخرے